من الشريطان من بسم الله الرحمن الرحيم المسلس آلس عن ابن عباس رضي الله رضي عنهما قال حدثني ابو سريان بن خرده من فيه إلى فيه لا رسوله اے رب تو کا راز ہے کلاو فنا اے رب لا شام بچا دے کہ نہ فنا کا راز ہے کلاو بے شکلا اگر کراستو صحت القلبی رضی اللہ تعالی اور اے لوڑا مقصد ہے تیرے رسول یا رسول مبارک تھے ولی کی دعوے ویر کے کا مصرا جی کی مثلا امیر دا اوی حرکت کا پہر ہو <تصفح> ی ادو گوسرا تے گوسرا میں تویر کو ایک شرک کرتا ویل کو جدا دے رسول برکہات بیا دین عورت کے دیکھیندے کنا حرکت دل کو جدا دے شکر سے کوئی اور اجتماع کے مقرر ہے ولا حالکنا حاضر بیا بدرے سے کہندہ ابو سفیان او اے دوسرا نیرہ ملگریوی کیندہ کناں میں کنا لوٹ سیو ستھ جرات پر غرض بو و لوٹ سیو ورا اے ورا دا سنے مس پک شیران و بیا بدرے نو ورث میں کہندہ کناں دداو وچ پٹوڑے سے دے لے دا داسرائی ستے کہ پیغمبرے دعا کر لیا دو کنا اے پر توستو لے سے نند سیکتا جان پا تو درویہ کم دکھانا کا درویہ بہار ہال بھی ذال دروے کو اہل شعبہ شرمندہ ہے کہ ہراکل کے کندہ کرنے کے غیر بدل بار سے کہ کندہ کرنا شرمندہ ہے دروے میں بالکل کہ کندہ کرنا نہ شول ویڑا اور میں توحید پر گواہی سے صاف تو فرمایا رسول اکرم عبداللہ نے ابا سے بھی دی کہ حد سے مسلمان سے مذدا دا کسان کژلو ابو سودیان میرے حرام میں بھی ہے الاتییا عزت خداینا رو متلیو دو اونچے دے موکلے تا انا داما کہ مو پہلو باہر بہو اس تے ہے دے دلہ کلقا وہ بل جب وہ سدا سر انا نہ کلقا وہ عزت خداینا چروتا دیرے آغا موکلے تا سودیو دے باکل اپنے ابو سودیان ویلی دی چن طلب تو لٹسو ہوں تو دیغے میں مندار شکران بینی و بین رسول اللہ سلاللہ اور اس طالب نیو آغا میندار پرمان دیکھو پرمان دیکھ رسول ہم براک شے رسول ہم براک و دیکھ اپیرے پرمان شے صلح شویہ دی مدیبیاورا صلح سوا لاسکر شویہ و آجم سلم دور پرہ من روی کنا آسل مورد دواس ایق سنو یہی کپیرے دواس ایق سنو یہی کنا ہے زی مدین شا میرا مدرم شریت رو کھا لکھ و سلوروں تو میرا ذلوخوں بے نمیداد من صلوات و رحمتوں ہوا پرمانبرے فرمانبرے رسول مبارک <تصفح> قالائے ابو سفیان ولی نے جی فرمایا ہے نہ رات ہے شام یہ اور یہ تو شام سے ہوں اے جی اب کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنا کر ورتوں کا آغاز رسول مبارک حیرت ان کا شام بچاؤ اچھا جی بیاد کلم سلام نادروں بخش ہر قل در ورتوں قال ادنا ابو سفیان ولی دیہ وانا دیکھیا دل قلب اللہ تعالی او دین دل قلب سے کیا امیح جروڑی دی کلی کیند پر غاظوندے وضا فہو العظیم بوسرا بیا ور کڑو دک غاظا اے عامر دے بسرے دے بوسرا امیر او جیند کنا ودیو اے تے ور کڑاو وضا بو عظیم بوسرا بیا ور کڑو دک غاظے العظیم دے بسرے ہرا ہرت ہرا کل تا جنا قال هيركل هيركلوين ها هنا احد من قوم حاضر رجل دعواته ثيك يريم کاستا به قوم دے کین دے سرینہ کیم فرائی الذي يظن ان هنا مليون اعزرا اجای ويای جو تو باریا هيثه سرید قوم خلق دا اسی جرس لگا رہا تھا قالوا قال کے دے جناب والے کن روبرو تک رو برو پکشین والی فاجلسنا يفؤت فأجل لسنا لا فايرتين فخذلسنا بيشنا و في بيرو برودتا فقال به هركل لولا كرات الجمان و اضافه قال ايكم اقرب نسبا من حاضر الرجل الذي يزعم انه نبي كي منذ سوى قذرب بالعبر من خطره لجد تريدك دغايت جنابيا قال ابو سفيان ابو سفيان رجف انا جده رسول صلى وا اجلسوني بين يديه berkenو دلگرہ پخ سے دلہ وا اجلسوا اصحاب و شیر اور لیکن ملگرے وہ خدی ورث کے دنا ثم ذات زمانہ دین اورسیار ہوسدی ہوکلن بلڑی ہوکل بدر زمان اپنوں نے فقال پیارے ہرکلے تو ترجمان تھا یا فرزنہ ہم کو یادینے لہال <سؤال> کے ددا سے تو یہ ذیل مسائل ہیں حال جس نے کبیر کا یہ دیاب سفیانہ راہ الرجل الذي لديه فریب برشیہ ظا محلہ نبی واذا فریب برشیہ داب سفیانہ جو پشتنے کا وائر کلا بنی کا دیاب سفیانہ دروے کو مر متفقت روح ہندو سے لب سے دروےlever کے اد تکانا یا گدایائش دروے دے ہوئے نا بر سفیانہ کو وَنَلاَ وَلِيَّ بِخُدَايَ لَوْلاَ مَحافَظَايُ يُسْر عَلَيَّ الْكَذِبَ کَجِر ہُنُو اور ڈور میں مُسرَئلے ایُسْر عَلَيَّ الْكَذِبَ کے نکل وکل شے کو دے ار نکل وکل شے کو دے دروازے نو بانے وکل شے کو دے دروازے دا حالک تے اوتھے ہی دے دروازے لیوے سرائ کے پھر کال کر اولا تو کہ ہوا بین اللہ قسمیں سائمنیش سے جس من اباہی من ملک اے من ملکن بادشاہ ادپ قرے بنی کیسے چہ کیندہ بادشاہ تیر ملک قالا بیا هرکل وجه بحر قدوم تتهمون هبل کلد قبل یقول ما قال ایویسو فچ توست متبه اولو کدمن بدریا کا سرا مخصد کله دللا اده کی زلرا قارا چلا کیما کیس اس کڑیو دته امبر ایولا کی ساجد دکڑیو دے نہ مخصد اس دبلے دریا کا تو امات ما گو کان میں بلا گو قارا بسغیر میرے دی جبورت مو دے چلا نہ نہ میں دریا کا تو فاطلو بلا چومیت میں بہت حسین دینی بدل و صدا تبیدوریت دیکھو اشرا منہ سے عمد دی و او و حمیز امار خلق بدل سے رہواندی کم زیرا غریبون خلق بدل سے رہواندی خارا عبدالسید یارویلی دیچے قول تو مویلوی چے بدل و عفاہ و حمدکا کم غریبون خلق تکیم دیا بدل کال <سؤال> بھی چاہے حالیا الصلوحه منهم من دين هي اي اوريو قال دي الدين देना بعد ايام خلاقي هي ورت ديغه نے جخير سي بديل لذت سي كلايتو الدين سي خير زي بيजना ورت يا بياث هيك نو اوري صحت اللهو देवा जरिया बे करा بعد گنالے دي تنا دين دل لارا چمصلن اس دين يا عبادت غري بیازنا اوري قال دیا نے ہرکلول کہ وہل قاتل کو ہو اور سرنگ جنگی نہ کڑی دی تے سرنگ عمل میں بھی کڑی کو تمو دے کہ نام لینے نہ قالا دے کہ فکیف قال اثر قومیا اور سرنگ وہ تو سیدو سرا وہ سے اوپر لے کہ کہیں نظر مل پارے دو بارا بص کیا ویلی جو قلت موتا یا کون یا تکون الحرب بیننا و بینہ سجادا مانگوان پلا بھرتے بکا لمبر پلا بھر کرو لا رہی جس اکڑا لو یہ جان گیل پر مانگے لمبر پلا بھرا ڈائر مندے بارسی میر لو دے بھو کھو من بارسی ڈھائی لوگ ज्योसीबो मिलना दाय कला कला रे दी मीसा वो सीबो देर हो कला कला रे दी मीरदा जे की प्ले करा को गाना सा काल ब्याह रंग रोज भारी अग देरो तरंगे गदरया को जलाओ जिना वादेओ को गने और तो मोद دا سارا چیفار بھی خدائی پوسٹر وہ وا ہندو را بدے میں لان ندری بات بھی بدے میں کن وہ تک مدینا ہی نہ لوگ کرا دے مزے پر یوکا دے مایا اور ہے لو بیہ صحیح ادا لوگ کرا دے مزے پر بن کلمت نے یوکا سو برایا اور ہے لو جوبر دے گھر کو بیا پر کلمہ صحیح الف صحیح با غیر ہادی غیر ذیق کریم نے کہ اور میرا مود پر گزرا نوا مو کہنا ہے کہ موت ہمت بلکہ خبروں سے ورتا کہل کروا کہ کہ میں ذمت الرحمن لگا ہوا والله بخویم نے قسم ما امكن علی من کلمۃ نہ کرا قدرت تو دم پیوا حضرہ ضیاء کے بغیر خبر اندشائی لہ عید نہ غیر دے گئی وہ کلمہ نہ قال باہر کہ رو بہل حاضر قور بحل کانا حاضر قول آحد قبله آئے کڑا دا دا کہو لیوکار مقصد دا دا دا دا کیا دا دا کیا دا کیا خبرت کو ایدنا مقصد دا پہ ان پر ایدو وا چاہے ایس کڑی دا ایدنا مقصد دا کب لرپنی کیسے گا نہیں دا کڑی یہ کانا کل دو کھوئے دا دا دیش اللہ نا ایدنا مقصد دا کب لرپنی کیسے چاہ دا کسانا دا کڑی راض بنن دے واپر سب مقالا دے ترجمانی ہی جناورکی ہے رکھ کروڑ دے ترجمانا خلد جکل <سؤال> لہو ہویا جکن دے تجیسی ساعتنگا ان حسن بھی فیکم او کس دنوک رہے دونے دے شرفت دے سریم باریش پتوسے سے فرد عمدہ دیارت اویل <سؤال> تو چہ اندہو فیکم زو حسن دے دائی پتوسے سے جستان دا دالے اویل کا نا دائے اویل وكذا رك الرسول تبو في احزاب قوم حضارن جنبرون لذتي بي اشراب القوم افضل سے گنا جنبرون لذتي بي اشراب القوم افضل سے گنا بعزت میں قال کے سر نظر دال بارے نے جنبرون بڑے یہ تو اسی استعمال لا وسعت القضا بشرامات لو جہل کارہ جابا یہ مالک ایتہ اپنا ری نکی کر وتعذب كانت باهم مشنا وترتنا بيان باذ دو مبارش او باهم اپشراهم فقلت بل ذعاههما وهم اباع الرسل ودعوا فاقا كبير اتباد به عمرون مشنہ کی تاریخ کیسے تاریخ بده پرنے گواہ دے به عمرون قرار دے ابادی کب زرا خلق بھی ہے جنور غریبوں کا بھی گنا ذاد دولت کو برے دریا میں آنا پوکڑی درویہ ندی ویری سا وَسَاءَ اتَّقَا خَلِيصٌ وَأَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ, من دِيرِهِ اي اوڑی او کا دے دے دین دے نا بابا یہ بڑا بھی ہے فنت اللہ ہو دے واج دے نا گئی دے دے نا او دے واج دے بادकानेर دے تے نا وی نا اوڑی تے کنا دے نا ایمان دا اذا حالته اذا حالته بشاشت هو القلوبا جزا خالدہ بصاصته القلوب ثواب نگاہ سے بصاصته ڈراونک دے ایمان درتا کہ کلم سلام جوونک ایمان درتا کہ جب تک نہ کلم کے گاچی خوان ایمان کے دی کلم زیادہ گاچی میزان درینا نو اور بودی کے کم پر دی دی کا بھی نہ و شان کو مباشناں اگلے تو نام آج ہر یزیدون آمین قصود وزامتا بیتو جی کبھنکانا تاویز جانتا ہم یزیدون وکذالک لئیمان دعانا کہ ایمانا جی کبھنکانا زیدیدی جی حتی یزیدنا حتی جی کبھرسی فیراسی وزامتا که حلقا تلتو موہو تو سینگین کرید دو طرف وزامتا انکم قابل سمنا یہ میل کو نا لو میل <سؤال> ہوئی ہے نا سولہ چیری دیکھ برونی پورا پورا وصحاب لوقا علی یقدروا بدری کو کا نظام ده اللہ لا یقدروا وکذالک الرسول دار علی پہ وبروندار تو قدرت غدری لوصحاب کا ہر قال حال القوم قبلہ دکی فتنہ محاجہ کریہ تو کہنے جلو کانا قال هذا قول احضن قبل اوکا چیرے وی چیر جوی دا کیسای وکاس مقصد اتنا قوزم یا قویلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جو سرائیدہ اے تمہا بے دولین دولین عیل قبل جے دے تداکریوں دے کوں تے دے کے حساب تے نیلا قتل ہو ک سوے دے مقصد جنا با بہادر رے نکلا یو کہ ساکریو تے دے دے تداکریوں تے قال ابو سريال ولدي جو سوم قال اذا ورثت تشکیل دے کرائے دے ہر کلوے لا یہ بے باہ امر کوما بتلی پر دے امر کو نوسا قلنا بیڑے تو قیام اور نبی صراط اور زکات اور صلہ تے والعاقب امر کو میثلم المنظمہ میں مز کو توبہ نے مستر رحم میں والعاقب اور پیغ پر میں دے خروج ال ابو بتولے بن تے دے میں میں سامر کو قال حرکت تینا <تصفح> او نوو جسوس قریسنا یا یا دعنی بی وہمیتی کرپا علی کتابی سے یا دعنی کنام ولم اقو از ظنو منکو منوو جسوس مقمول و بزمون جداو جسوس نویتی خدا اخو یا از بدر دورا کیزا کتابا حکس رب عماردہ ولو انی آلم کارجر hota da batawa ani akhlus alai hai jo us je jinda karawar pe dai shoda da la akhabta ligha ho jo mahdud mera dil se sara kada batawa jo sara warat bi amoda eto mahdud sara murakat da nir mabug da warau kunto indeo ka jorwai jo jo sangavi mukase da basan to akhada mai hai o chawar is darya watan واا یغن نه کو هو او په د خبرابې که مح غلی بر شوی دله ما ون د تختهخدم یا چې لون ک دا د شویر د مکانه ا قرارون ته د شاف دته بر شوي حالا کییم د ردي بهر حاله اودوو که نه په ایمان خو نوې ې دکانه د د نه د د منلی نو د ایمان ی س نه د نه بهر حال کتاب دادہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سید روم اور سلا کا غاز رسول کریں فقرهو دیا پڑھاؤ کو خانہ بخال کے ذا متضمن علیہ <سؤال> وقد سبق تمام الحديث فی باب الكتاب الى القفار مفصلہ فی هذا حدیث سے شوق بابن پھر میراج دا دے میراج دا استدعا دیوان اندر کی پرکرنا بے شو دا, و و و و دا, کنا دا دا رسول جی دا مراج تبیم برایی و آلا بادو ایو نخشد و یو میعراج بہر میعراج داگا شو داگا شو داگا جو رجوع و سطای صریح خود جکیم داگا داگا میعراج شو داگا او دنبوت یو لسام کولو دنبوت یو لسام کولو جکیم داگا رسول مراج دیار نسکولا تو مکاشی ترکریدی گنا او یو لسکولا ی جرکریدی جدا میعراج وکیشو کنا دعا دعا قلعا بھی محراج نورس کے پر کریدی رسول مراکنا در دعا پجیو رسم کن دل نبوت کن دل نبوت پی ایو رسم کن مندی دل محراج وکی آج دل دل دل شویر کی استعمالی دل ایو دا اسرا ویرسی بل دا محراج ویلشی کن شا اسرا عظم شیش پید دلی دلی دلشی کن اشپید دلی دلشی اور محراج از آده غروش او غروش وہ سرت پر چگے دلے تے شکرا شاہ اے او معراج وہ سرت پر وہ خطرے دے قبلہ کراوے یو تے قبلہ کران دے او باقی جی او کر میں نا بیتو مقدس تے کی مبال کڑا دے رسول برک دے جس بے پمذکا بند کڑا دائے انہ علی رب میرے مسجد الحرام ہے ال مسجد الاقصا کرا دا سفرائے راست اب یا میں بیت المقدس کا اس ہونے تو رسول اللہ برکۃ صلی اللہ علیہ میں در سے معراج بنا کو اس طرف تو خطا کران اڑے دا معراج دے س اور دیدے دا رسول علیہ کا اچھا جی, جی میں سو روس کا نام جی دا کوئی مندروں پر المصر الاول عن قتالت عن انسی بن مالک عن مالک ابن ساعت رضی اللہ علیہ وسلم قتالت حدیثاً مکالکید انسی بن مالک سید و انسی بن مالک سید و بدیوانی وقید رای سوائی نیوی سوالا و جی کم لوری کا و سوائی بی بارکر قدر وڑی کا و, و, و بدیوانی اگر یہ منے نہ عمر اور اللہ رسول مراکھن ماتھے پہ کا کتاب کو یہ دستور کر رہا بہت دیر نہیں والی کبھی نہ تھا یہ اپنا لا ہے تو کتاب ندری یار یہ مکل کوی قال داخل میں مکل کوی یار ابن مالک ہیں ابن ابن مالک مکل کوی مالک کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان <سؤال> کر دا غم کنے ہر وقت نہ روبلے کلاویں جرائی پر 350 قدیش نہ پہونا کلاویں جرائی پر 100 سے ایجن نہ دولا کلاویں جرائی کنگلا کی سو اے بھی اگر گمردگی بیننده والا لا تاب اور جویورہ وا صداف بھی نہیں جناج اسے ابی دا مقصد ہے رواجین والا پہلے پر واسطہ تذبیق دارا چرصورت را کے دیونا دا بے عمدہ نے سے جے کر مے والا چاچے تو صرف ایکڑو دا میرے اس کے چہ قرانا میرے اے فور طرح کا جو ہے شرمے طرح اور غرا دے کہ میں کیا کہوں کے کرنا جو انہیں مارنے سے کہ آداد چکر رکر وادی رنگا ویسے جرائد دیکھے گا کھینولہ <تصفح> جی جی دیر کے چند کن در ہونے کا دیر چند کرداد گو راکر ہو رہا گران بوراک مقدسام دکان مقدس بوراک نو بوراک بندے مقدس کرکش والا بھیار بوراک تڑ لا دینا کندا دے رتنہ تے امبران دے برابر اخبر رسول اللہ پر کا دے دے تے دا لگا دی تر انشاء دا دینا دے راب تے کنا تو غاب دے چھو دا کوئی جو دے نار ابراہیم علیہ السلام او داود کیں تک اناف الحدیمی اور زو فقاطین سے فرط مقالہ اور نہوراں نہ ہوئی کہ تے ہجرے کنا دجیدا مصجعا بحال کے دے دے موسے جزا مدرا سی رو فشد ما بين هذه إلى هذه إلى هذه إلى هذه نصنع مرضي يعني من صعر في مهره إذا غور ليس تنهدنا إذا سعراء وليس لبايا وليس لكنا دا زواب لي ودا سارت سنهدنا إذا شعر فيه تنهد منبت مفتد بلإعناسطه لنقل اللون تنهي خوشیا ڈاکٹر دیکھا یہ باروت ڈاکٹر شو ثم اعید از یار و بابتر سوئے غاخبت زید اگرام و بیروازن و بیورو شدار جسرن و غسل البند و ایدینا ورسی ووید رسو گڑا دیرن و گڑینا نا غازم وراند دبائی زمزم سم مولئ ایمان و حکمت جدا کنو دی ایمان و دی حکمنا سم موتید و بدا بندی ایدینا ورسی رو سروف و مدنوی و, و, و دبابون دی داب زباو زون المغل و, و فوق الحبار جبکا چند دسکی یو قالو دخول قرآن یادو خطوہو جلدی قدام اکھولا ہندو اقصاد تر بھی رضی کیوئے انکہ حات نظر دخل جانہ زاری پکیندے لگے دو لگایدیرینہ یرے جکیم در دو میر باتنے نظر لگی مدو میر باتنے نظر لگی مدو میر باتنے نظر لگی یرے پکوارد سکتے ہیں گنات آس آسی کسار کو دور باتنے سیمراوی جانہ زار وہ ملزا علیہ بیج کے نقشہ نوا ور کو دے دے فطر قبی فطل قبی ابراہیم بی اور نو نو کر محمد جراتہ حتى اذ سما اتے جکا سنے دا پراک تک کلا لگا خدا سے استثار تے پراک بیت پوس پتے گولے تے سرا شریف وی حتى اذ حتى کہ جرو وی ہوئے فاستفتا عليه طلب الرسول ابو الصاول او قيلہ متو جو مرحبا دا سیکتے ہر روز ار چکا وی قالو کہ جی بھائی قیلہ و من با کا بل سیکتے در سرا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیلہ ہوے سن ملائکہ جاہ قد بخشیدہ جاہ اور بخشے کی جاہ او مجی در بقه حد طلع علیہ جاہ رو لو دائیں جرو رو بنو علل مجی او مجی او دیر صد دیر سر دیر صد قلبی دل انسان قلبی بیادر کیندا کنا دار روز اپرو دا کلاسہ فارم با کاد مسواد یز کہ ھذا مو تو کلو السلام تسلم علیہ الصلوۃ و سلام جو محمد علی السلام پر جو فرض السلام یودیرو ثم قال جن اور کہ پر اورتے کہ مرحبا ابن صارہے و نبی صارہے مرحبا نبی اے نیک بکیر موتا ہوئے گئے کہا نیک قربان دا ثم تعالى بذو ربهم يقول ربك ذي ملكت ربوبته حتى سما السماء الثانيه فسبح الله تعالى مذاوله اي لماه قال جبريل الى من ما قال محمد انت الى وقد حس الى قال نعم كيرحب بي فلي امر نجي اج ثم جاءت فلي امر نجي او نجي او ا ش اصللدي در سلل ل دکنان په دوو د ح غ ما خل تو سودي جوور نهولو زايزن فر او هغي سعاد نهوا د سرات سرف دو عملون چې عال سره مويسا سره وما ابنا حالت انت دو زمن د تل سريل زمن وي سرهکن ما یا سرهخواان دی قالا ها را یہ جبرائیل علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ ارسلان نوダイثار ಅಂತนมනා سرنرو جوبلیے سلام میں ثم قال عليه السلام سوائے سال سال مستطح خیر مرحبا قال ابراهيم الىهم ما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيرا وقد ارسل الى قالنا قيرا مرحبا مي فري مرحبا جيو جاء ابو ده فلما السلام بلغ غري من يوسف عليه السلام قال ابراهيم سلاما الى حاضر يوسف صلى عليه وسلم عليه فرد مجھا <سؤال> سمر پل مسلم کال محمد مار مرہم بنسارے ون بھى سارے کرم بجا واسطہ سوانے کے تیر سودو مصالح کرم مجھے بکا مصالح سلام ہو رہا قیل نہ ہوے مصالح تنن کہ مایو تھی قال دوے کہ اب کی دیوان جن روڑو چھوڑو دیوان جن چرا نہ غلامن آدی یو والدہ رنگائی تو سب بدن یہ وڑی کرن کا ہے وہ ایسا بانی دلرزا من ورثے دی منا او یذکرل <سؤال> جننتو جننتا ویلا کلی دی جنازہ دی عمر تے درا اکثر خیمن دی گے دی جاوے کلی جننت دی مودے اومننا وڑی کرن کا ہے کہ منا ورثے میں عمر سوالا او بیاوا ای تو مو ب اومننا دا نظر وی گنا چھا تو بے ری یاد کرتا خود ماتھے کار صاحب اچھا جی سو سو جب محمد ابراہیم آ رہی ہے ابراہیم تو ہر سارے سونم براک ہوتا ہے نا بے اَنتھا سا رہے وال نبی سا رہے سمرو فیہ ذو الھدراۃ المنتحا جن ورت یہ دوماس من چخ چخو ذغام چخو ذغام ودارہ دے اے میرے المنتھا تاغے اختتام دے مخلوقات اے ابد قرہ کرشتا اب دے مخلوقات دے مخلوقات کو دینا دے ربہ طرف یوا ذرا مشکائی کہنا شاہ جبرائیل علیہ السلام نے مدین مدین دے ربہ طرف نو اور نا آج صدر دل دل صدر دل سدر تل منتہا سڑک رندہ نوا مسلو اے حجر اچانک میواد ہے کہ بیرے جواب کو دے گئے ماتھے دے حجر مقام دے لگا دے حجر فشار پتیلے کے لیکانا داورا زبراہیوا دے رواکانا سا ہوایوا دنائے داورا زبراہیوا کانا سا مات بندے کانا و ایدان ورطا ہوا چنک تشیب دے کانا پونی دے لگے بیرے بیس لو آزان اللہ کو مثل دے دے آتیونے لگے دے آتیونے غزینہ صدی کانا دے گھنے پونی دے کانا سا قال اج ویس رب تو جہاز سنترا المتها فاذا اربع دوار حارث اجنے دےیرے ویسنے ولدر سرور میں ہرینہ تے بیر دی ویسنے ول سرور میں ہرینہ کنا نے ہرانے باتنانے دوار باتنان ہے جب پٹ بھی والے ہرانے ہرانے ادوانے جن جواز پر کوپوے ماہوار ہر جا پٹری نہ البيت المال <سؤال> اور دین اور سے جواب کو شمتا بیت المال اور قوم کو سایہ کیتا دو کا بےمحاساب سے بالکل لگا کی رقم سے کا با لو پیسے کو محاساب سے قوم اس فرق دے ان تنو کو اور بیت المال کو دے ملائکہ کو کرا ملائکہ دو الويہ <سؤال> ٹائم بناو یا ظرا بنائے کے ثواب کو بیا یہ دیکھی میں بنائے کے ثواب کو لےو کر لینے نے رجا دے قیامت میرے دم باراں میں زمیں دیو ما یا مجرو دربت الاو <سؤال> کرا صمرو فی علی البیت <سؤال> المعبور صلہ ہتیب بعائن دین عورت نے لیکن دروڑلو شرط تو پرے شے دے سرور پہ پتو پرے شے دے ساو دے پہ کی برابر ہو دے باحس اللہ بن ابو سر سر پہ ترکی کا تیس بے گا بےرا دن سنجھے بن سر پہ گدا پد مسائل پدی بندر سرات بار بھائی بیا فرجات رو پاس رو دے بھائی بگ دے طرف طرفا برت تو اعلی موسی علیہ السلام نے سب کو مصالح سلامتے پکار مصالح مزارتن خفج سړه ع اوم دکانو پدیو خنا سرلا کو یمل او متن مخام د پzer س المار obreضا ودي وض وال ل په خدای بنظرره و ربتوننا سرلبل ہی رہے سر بندے جب تو نگانا جو بلا داسون ديه فرگيال عربي گيرو باسه بدرام درابا اور مسل و تخبيبا لامته جو اور تخفيف دزنا د اومد خپل دبارې کې هکله سام دري نو وکړه پراجاب لاس باندې دا په اختصار دا عزت دې زره تکه اور د وپ سيوره پټاکه برکت دا يا څکې د مونږ لاس سروش بریشور بار جاتا ہے عاد وهو لا يستكث كذلك بیاستکث كما لا اسمي لا فرجت لا بون بقاره فرجت و و باصوا فوازان ياشر فرجت لا بون فصار دبلو فرجت بيخذي دم و باصوا فوازان ياشر و عمر تو بحص الصلوات من بمض امره كذ بلاد مذهبون ار اور لاد مذهنكي فرجت لا بون و هر المصادر سرنا مقاله سند و يابياكذا و سرنا ديو 1210 اچھا ہار میرے امرگن لگے بنی سر بنی سرحرہ مانے ہوں بالکل رن شو کھانا پر دے سی نکل رہا اچھا جی رسو رو رکھ تو مو سارے سرسو نہم جاؤ دکان بند ہے لو سنگ کسانوں بتائی خراب اے پرزیل فرماتے فیصلہ کریے تے لوجنا ویندی کپن دے او غاریو مدین تصفی پرو السلام علیکم محمد نے کبھی زرمت نہیں کرنا تے کا جیوڑ اس پناہ تے بن دے پر کبھی زرمت نہیں کنا آفر ارادے موچادے تے بن دے ورانہ تے ذکریاں جوانے کبھی نہیں کر اس اور بتاو بن گورے تے تصفی پرو السلام اللہ وعظام دل بنانی عن عرض مذی اللہ و تعالیٰ وعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا وطیب بالدران وحو ازابت ان ابیزو سبیرہ ببادل سویدون وزا عبق الحمار وزون البغل یقو خافر ہوجے لگیزی کانوان دہ اندہ منتحہ صرفی بلدگی دے اختتام دے نظر دے دکانا فراکیز دے ابدیون نکشید صلحات آتاید ویس المقدس فرابست ہم نے نانا نانا باپ غیر خلقات ہیں اللہ نے ہی خلقا کلد تو بہ الانبیاء جابل نبی صری پر رارے رانا بیڑو چتا بیڑے ثانے پہ غیر خلقات ہیں باڈی کتاب پر ربا نادی ہوتا کدا قال <سؤال> رسول برکیت صمۃ الحمدللہ و قامت جمودہ تصلیت فیہ رکای نے ذات سوچ کی صمہ حرج تو فجاء ان کے درے رتنا بہناہ دار ابن مقدس سے بہتر اورش ہوئی یا بندے یہ بھویا پڑے منے پوشا تر اورگ سر کرا ددوا اور پیشی شویے دو کرا یور بھویا پڑے منے پوشا دا وتر اورش ہوئی یور بیدل مقدس لگا شروف خدا گا شودے کرا اورش ہوئی بے راے بن خبرے وے دایم اللہ والے بختر صلی اللہ بن فقار ابراہیم اختر تر حذرت اورا کر دعا مت ترت تم اور اج جنایل السماء وصاقا فیصل معنا و چلا حدیث مثل نے بنانے دے گے بہت حدیثاں ان باتوں کی بدلے کو معنا دو موکیش نے کہا سب دی رہی کی قال رسول پاک دی ٹھیک ہے راہ والا خود انا دے আদম علیہ السلام مرحبا بی مرحبا اور متواضع علی بے خیر نے باپ کو شرفات سے نہیں گرب بدل سو نے ہمیشہ فرحبمی و دعالی بخیر و لم یستر کوکا اپوسیٰ علیہ السلام و مدید رواسیتو ذکر کریا جڑو دی مساء علیہ السلام و مقشد روالی مساء علیہ السلام جڑاوار و دیر جیاتک انوشت و قارد اسماعی اسلامی عادی فائدر عرادی ابراہیم علیہ السلام موسیلتا زہرا ہوئے المعمور دا پا مقشد رواسیت کی نوید ایرائیو اللہ گوید کہو دی شرح پلیل ریس المعمور دا گنا آکا عباد ملائک آروپ کا نا وہ لگا بھی کہ ہوا یہ محمود بھی ادے گئے بہتر بہت بولتے ہیں لباری سو بہ بھی اللہ ترکیب ہوتے کے <سؤال> فٹاک مرغے جو روتی کنا وانا پھٹکوں دا سجے کیندے شاعروں نے کیندے دا بیرہ پھٹکرا تغیرت انا تغیرا تو مغیر سلطے کیندے کنا دا بیرہ دی حوالے دی حالت نہ کر دا حوالے دی حالت بل حالت یہ صرا احد من خلق الله يستطيع ايدعها من حسنها مخلون جمے او ہا شیو شیواہی بازارغل پ سرو و ما تغا لذر عامن آ د رے هل کو براک بابرازار کمنا سرند ب كل یمن والنظر برزن دو بس کی سو سر دکاره بازاررنو کا اومد دگبار ز تو او تو کے بل قال ال لاے کو ق سر تففیفا وہ ذلك نی بلو تو بلی میہ بنے وبر تو میری مندین سو روپے کتنے ہمس نا سکے سکھ پکشر واقع دے وہر سکے نوتا فراجعب الى موسیٰ تقود فضا عقی خمسا قالا یا فرج انہوں بدک اللہ تسیق ذارک فرجع الارم دیگا فصل و تخفیفا قالا فلم اذر ارجع بین ربی وبین موسیٰ عمی شاوزا جمتل رسل قلق الماند رابا قلق الماند مصار السلام کے حمد قارا بدال مدد مندر بدالنا بدارس مندر سے پریوں کو بدالتے پر اور محمد ہسن نے کہا کہ جس شخص نے کہی چھوٹے لمے میں فلمی عمل اوی ہے نکلا ذنکی سوذر دیوال جلنے پوتے جو ہو کام دیو تکڑائی پوتے پر ہو حسنات نکلتی جدا پیرانی کی میرے ہدل ہا گجے لے کو پوتے پر ہو عشرہ لاخذی کرے اور محمد سیادات فلمی عمل ها یا جکن قصور تو دی یوبنا دی ویہ تے تولے بنا لارلم تو قبل ہشیا نشی کل نہ گراے تے کو دیوتہ حسین یا درواہنا قال رسول برگی کہ فنزل تو یار کے صحابہ نہ السلام و عبدہ وقالا کہ اے جل الہ رب کا بڑا بزدی دان ذکر ہے تو مٹنے رو پاس راون بندہ بقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر تمہیں توے توے کہ یا رادرہ وہیشر بے تو اعلان بھی دام را ڈیر ویلو پاسو بتراب درا وا فل جلرا ہوتے صحیح یہ تو ہو خیر بھی مودا ہوئے جناب رادرہ کیم دے وہาระ ابن شعبان ان رضي الله وان تعالی قارا قالا بذو ربی اللہ تعالی یحدث وا ابو ذر سے یحدثو کذا بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارا اور انی صدق بیتی سر وایسو بنا چاہتے خیر دے بده کے چه دے مو چه دے کتنا اوا دے ہم حدیث در سینا دس مند ہو یا تین سوستان پہ مجھے کتستان پہ مجھے سمے کا سمے میرے بولا کہ قال ادے جب ملھا قال هذا جبرائیل قال هل معك احد من بطائق فیر سرا قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الملائکہ جو hurdles لے رہی ہیں پھر نزلت سری صدر اپنے وچ رہوانا قال کہ وے ملائکہ تو چنا اب طلب با خودہ تو ہن سے جو دروازہ بلاو گلا شبیہ تعالوا للسبع الدنیا پھر وہ لگا لے گا ولیہ اس يكلا لننواتي آآ علون السماع الدنيا اذا رجل قاع اذا جرك بسراعي نوسو على يمينه اسوه لتنا وشي طرف ضدتا اشخاصي وعلى يساره اسوه لتنا كيل طرف ضدتا اشخاصي اذا رجل قبل يمينه تراغ دي جذب الوقت وشي طرف رقل تراني شيا قلن ظاهجة در روحان در رسوات در روحة لكيل طرف اخطتنا يوجر یا کلا زویرانہ کر تو سب کو لوجو فقال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح قلت لجبرائيل علیہ السلام بن هذا قال هذا ادم وهذا دار واحده یک زمانه رو خیر علی گرا فاهل الیمین مرهم اهل الجنه ذی اهل ذال جنابيون دي والاقصد الذي وارع الصاد ام شبابي اه اهل الداري فذا نظران يميري زهقا واذا نظران قبل الشمالي بقا ثم رجع الى السماء الثانيه فقال الخازن ها فقال المقاول ها مثل ما قال الاول لك والا صور ولا ذوي ذوي ذاذه درويا بسن ولا حزين يا دغ نظر وكلا قرا انا سے فرین کے فرضا کر ابوذر سے ذکر کر دیا تو ذا خبرہ نا حضرت ابوذر سے جب ذکر کر دیا تو وہ سوپنے جانا واپس کیا تھا تب ابوذر سے ایسا ذکر کر دیا خبرہ چاہنا ہوا جب اسے پر شادماج السلام علیہ وسلم اور مصالح سلام علیہ السلام علیہ ابراہیم علیہ السلام و لم يثبت كيف منازلهم و ذا غیر واسطانہ بیان کرا و لم يثبت و لم يبيین ذا بیان یندہ کجترا کیویں بارہ تیل دے دیا نے بارہ تیل دے غیر اللہ ہذہ کرا اودایو خبرو کیتے ذکر پیو زاں خبرہ تے میندرو عدمارے سر اپنے سمای جیوے وے بری میرے قال لي انما سرنا و هوما وصلوا الى فلسطين وما شروات سير شلون قال لي الصحابه اخبرني ابن حزم ابن صاحب الدوري ساب يقول ته خبرنا قال ابن حزم ان ابن عباس ومحبه الرسول صلى الله عليه واله مكانه يقودانه وليه جوازه الجميله يقال پوسل یونیور ہلکوں لےپوستین پدرام دموار میدان لکھوستین پدرام دموار میدان جو مہینوں عظیم کشتسائی کو اوریدو انا کرکرائے کشتسائی کو اوریدو لگا لگا کی نظیب کمالตะ دیکھ لے نکل کو مجھے کشتسس کشتسائی کو اسم وہ بھی ہے سریب الاقرام جو اور سے بغینہ میں نظر آیا او ذیلا للطلب طلبائے کے نکل کل گرا اور قال ابن قزم و سلادن کالج کم کار بول رہا یخرائی دارا لوقود افشد رہا یخرائی دیرا کامسون خبر ہے باغ بند گور دیا پرجا دیا سکار سو منتر کبھی آجار ہندا تلوت ہتھ کے سوتے رات تو وقت اکڑی لارا. تو مختلف کس کا نا. لا جن سے جنا تب جنا جنس کے بشمیکارے و ارد بنا ربی اللہ تعالی قارا لما اسريت برسول الله صلى الله عليه وسلم انتها به الى حضره المنتها وهي بالسمائ الثالثه قال جوج پس پر وصول سے درود و متاو مصری واقع ہوئے کہ اپ وہاں وصول لوگاں باہر کھڑے لگے جو دادراویر تھے وہ ہم رو قرار از استظام اس کو لے کے لوٹ رہے ہیں کہ نا ویسے پس پر وصول چنتا کر اچھا جی مہنگا یا و زمین حبیق خطم سیدے بیرنا خدای زر و خری جتنہ کی زر و خری خو خدای زول <سؤال> زر و خری کاشکوی زر و ایلی حینا هی ما یو حبتو بہی من فوقحاوی دیگہ ساول تھی آقا شایچا ارکی زون کلی بیگ سی مندے دیت کسا دیگه بیرنا دیگہ بیرنا کسا را چی کمسای ارکی زون تھی آده بیرک سی بیادے بیرنا من ایک بیار و خری کلی خدر پیو کو ودنا دیالو <سؤال> کو سلگی دے دے نہ کالا ویلے دے رسولوں برکت یاب سو دے تے ما یفشا توہ دے جپٹا کر دے ویلے نہ اے دے سی یاب سوں بھی جپٹا کر کالا ویلے دے رسولوں برکت فرافت زاہد دا پتہ من دے دے شوٹیا دبا کیرا سنن دراکٹر کہ جسو با حق دے اے جیسے چار شریک نہ کرے دے فرائی بندرا اے प्रसाद دے ماں اے لے گئے پر فرائی مفردی ال مقحبات اغا کو ان کو سرک متو کرنا فرائی کو گزار رسول اللہ علیہ وسلم اس دا زلے تب افتو کہ توبہ ار توبہ سی رسولجرے اللہ اللہ وہجر سے نہج سو بارش یا سرایات لگے پہجر مقام سو جسا دستی ہاں ہیر بھی جسے نہ پھسایو دے رہی کرسا ساتھ ساتھ যাত্রے کے موقع کے ذریعہ تے ویلی دی تے ضرور سویا اور وی اس پرسل میں کچھ ایک دی کہ اللہ پاک تو نہ مشکل کوئی تو تو کاثر جواب اگرا کرا ما کثرہ دے تے جو سر کو جتے پرسل دے کلا موے کثرہ ہو جو میرے کو کرا وہ کوئی جس کو دے پھر ڈھنگ دے پبو رہے فذ حالت میں ارضیا حضرت بیت المقدس کے مشترکہ یعنی فرائض جو شیخ ابو بریجدی بیت المقدس کا لم اس بذھا جو نصف ال برابر روایت کے لارا کران یبو دی یہ دیکھ لے کر لارا فقورت تو کر مان بیاغان کو مدد سے قسمی رسافہ کر اس کو بیچ رہا ہوتا زمانہ کمشنہو میں سے لے دے گا اللہ ولی یعتقب بیت المقدس میں ایک متاملہ واجب قران سے الہی کو وقت میں حقیقت لوگ جماسیام بیا وہ بیا جماس میں فایدن مصاری صلی اللہ علیہ وسلم دائمون یسلی مصاری صلی اللہ علیہ وسلم آمیلو چرمین جیبر سرانگیو فایدن ملیلون ضرمون اجران مصاری صلی اللہ علیہ وسلم یسلائی و ضرمونا کنا جاتے کمزرا ہوندے دیالکہ رشی اور کنا یادوں گلگودیش ہونے والا وہ کارنامے نے یادے سروا کو کہہ دیا دے دے سدایا جو سروا کا بھی لے رہا وہ اذن ایسا احترام قائم ہے صلی اقرب النبی ہشابن اور رسول مصطفی رضی اللہ تعالی عنہ واذنا الرمانی سلام قائم ہے صلی اقرب النبی ہساب کو قوم مصاحب و مصبر یعنی لفظ قد کلیت و تراظون افضل کجا اد الصلاتو بیراوله کیبلین تمرا واغو جی در مغرب فہمم توما یمای ماما کولو دیت جن جی کیندکان پرم مرق من الصلات قال ادی یادی کین متاور یو خیرتی یا صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مالک قاذل النار دا دروغاں گئے جہنم کا نہ جہنم دروغاں اور انشاءاللہ جب ملائکہ ذروح مالک کے میرے سیاب مالکو لے کے بود رہے ہیں طرف کو صلی اللہ علیہ وسلم رو رو جاؤ مدد فقط کف کف علیہ روما كذلك بیاپس فرمان بخشوا بالا عریب السلام دس رو رو کا فتو مصرو مصرو سرانوں دروچھا وเหล่า عوام پنجاب میں سولہ کو سربر دروازہ پرمد پوری کوٹ مل <سؤال> جائے جنا زمیلانوں جیکھم لو بحجر ش اور موہ تاوی جوزات مشنور شام یہ ریس بند دروے دل <سؤال> کا کوجے دروے ہے دامرا بصری دی و تمیواس پر دامرا بصری دی یا مصادر پر شرکت رہے ہے وجہ مصادر پر شرکت بھی فجر اللہ holy بیت المقدسہ بیاوزیہ جو کو کھلائی مک فضا بیت تو فتو اور ہم ان آیات بھی دل گیا کو جب خبر میں اور کولو دیکھا جناب شہیدے بیت المقدسہ مقدم میرے موجودہ دبا میں تو گیا تھے موجودے سے موجودہ سے میرے موجودہ دوست موجودہ ہیں سیدھا ویل نہیں کر نا کہ پر مخلوق کا جدا کبھی بے احتیاط میں میں ہی نہ کہنا صاحب مغلوق مخلوق احتیاط کو میں فلے پر سیکھ جزید نظر دا جن منانے بدار کی قیمت پردیش کا نا گریش سے قیمت مویر کی قیمت کا بہان مورے اور وہ وہ دل پھس کے لو گجرتی جناشا کنے بھی اور وہ گزدی سے بھی دے کر وہ قتل خلیل خلیل سے بیکر وہ کہتے تو مخمشوس بھی نہیں جناشا وہ بسواری پہ نہ زینہ بسری بھی سے کیبل کرا بڑے عمروں میں جھنڈا دے رسول برکوہ سرک سے روشے مشکل <سؤال> مشکل مشکل بھیڑ سر بندے اللہ <سؤال> کا اور یہ گرا یتار و وائرس گفتو کہ کی ذکر ہے فلاں کے نادر روز کی تے بھی یہ بڑے کا میرے ذکر ہے اس تو زرا دو کا ہے مرتض وقر علی و علی البرا ہے عازب نبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عازب سے وہڑا وہ طریق سے کیا بھی بکر حدیث کی تو مت دعویار کہ کیسے سناہ کو با طرح تو پر کروی ہی نہ طرح دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ لوڑے قرارداد زولم باراگ ہی얏 میں جکلو جکلڑے ترنگ میں کھڑی ہوئی پارا اور وہ صدیق سے وہ جا فرینا لیل تا نا پرواروں کو විශ්වාස پر میں پرواروں کو غناب وہ میں لگا اور تبویا اخری تری تری اورے ہتا قام قائم ظہیرت ہتا کہ جکٹکڑی غرما جو <سؤال> <سؤال> <سؤال> خالق نیلہ پدیارش نو وزکا جوزا کتاکنی غربان جسیکانا بدے واقش خوچکینا چی ویڑا بی بیانی عربی زکا بی وصحرین بی بارینا بی با سیک بلیارش بدے واقشی لا یا مروری ہے احسن کنبلو بدے لیا خیر سیک یاداس واقش بیا نیش کو سرا رونی ساحت ملن و دری و دیکیم لگر وشی و غرمدہ بدے شفر و میں اطلاق سخرا تو طویلتا جواس رو نیستا جسا پرسو لگی نوبا تھا نو جا بروبار سو روپے کپڑا پروتن کے سرمرے پہ بھی کپڑا ہو سو روپے کپڑا وقولته اللهم لك الحمد يا رسول الله خيرك يا رسول الله وز بارک کا کناشا جو برکت و خیر کا وانا انحظ ما حول کا او ز جگہ بدی کو تے اگے وطن کے چاک و اور نو خرئ تو زو وتر انحظ ما حولہ ہوتے رہبانی کے چاک پہلے انا درائے اچانک جب بلاو شود یو سپونسرا مخت بیرن کہ بخشے دران روان ہو سپرو کو ان موے تاے چه اپی غنن کلا بنن تو بل نیرش شود اس دا تو چن ان کو کنا کلا دل تو چن اپ بالکل ہی ترویشو بڑے کی جزا کی تیارے دای پڑے کی احوال فخا ذاتن بیروینی و یوسف جربيل وسربي تعبين تيته لسي تن اركيس مستر تن اركيلس اهو الاركيلس اهو يجنيسي ومعی دعوات اور مطرہ رے لے شو خبر تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر و خاصہ علیہ صادق پرے رسول مبارک کیسے کروا خاصہ جو ہجرات کو لگا کہ نبی علیہ شان کروا کو رسول مبارک کرے کیسے لے پرے بھی ہاں چدائی نے بڑا کلیم پتہ لیسی تھے ایسے ہی سے ہوا تھا وہ جو سیوا اور جاسو کو دیکھ گانا یہ بھی بڑے کلیم ہے پیوا فا عطایلو نبی صلی اللہ وسلم مروڑا شو درسول مدرکتا و دائی خب یولاو فا کرهدو و بلا کرنا موقزهو جو بیش کدران فوافقتو خو یاو داردن زندن دار دا داردن زندن داردن ویش او منع لغا فشو داردن اولیوی حتا استایقضا حتا کنی بیدرشا من الماء على اللون یا مثالکنی اگا یبکو شو دیدن یا و لکنات والے <سؤال> کا سوندر ہو چاول فتضوق من البائع على اللبن الذي تارك للروم دوله ابو السعود بن حذا برنا اسفله حتى كجسير طوليا بيت ده ده سعودي semana اخير تصولوا مشوره في لديره ابو وجهول وقمت مويد الجيش يا رسول الله فشارب حذا زيد وحذا كج قاش وذا بر ديري وصلت ذقاص وذبايبه اَلا مِیا نَذر رَہیل واہ نَذر اوغرا لے کوئی چکڑے اَلا مِیا اَنے آ آن نَذر اوغرا واہ نَذر اوغرا رَہیلے دے کوئی چکڑے کوئی تو منجے بلاویں ناں دوست دے بھائی اے کوئی کلے وقت دِیمی وراو دے دی بیکار قالا وہ کی طریق یا جے کہ نہ شریک مِربان آ مال تے سم عورت دے گا نا اے شان رَسول اور مستر دے مربان رب من سبحان اللہ سو روم کا خطرہ سوڑک سوڑ پڑھتا ہوتا ہو رولا کب سے دارا رزکا ملکا ملکا وجی کیل رغ바이 ہو تو بیارے تفصیل تو کرنا بس تو مت بھی پڑتو حدا نو تو بدل نو اس سرگڑے تھی جلدی میں نہ دے بے ساتھ پر بیٹھا سو قنالا سورہ کھاوے کو مدعو تو ما علیہ زفیات کو تو دوسرے طرح منے جو سزر اوپر اور الولی تو کہ وقت اوالی تو کہ تو زرا مودا دور تو کہ ابراہیم خلیل کو دل کرے یا مودلا و ذات اختراج تو خدا نے تو مجھ یا وزن کو پکا کر نشاں تو تو اوالی تو اللہ لکما اللهم قدادر کو تو اسے سارے تبدیل حساب میں کرا یا اللہ <سؤال> سے قدیل نے کہو جس درداری لیے بدے کے سامنے جار کو عنکم اتلب زبا عباس کہو جے تو سے نا اگر تلب دی کفاری جا کفاری تو سے تلب ہو اگر کفاری تلب زبا عباس کہو من زبا توجہ نشتہ دے لے کہنا فضعانہوالنبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ جا خلوص شو دورت کے نسل منشوا دا کہنا فجانہ لا یلقی لَخَلَايَ الْقَاهِدَ لَجَاشُ دَايَ جَنَابَ لَوُدَايَ وَكَسْرَادِ كَفِيرَنَا إِلَّا قَالَمَ مَنْ غَرُوَ وَدَوِلَ كُفِيدُ مُهْذُهَ ذَرَفَنَ كَفَيَتْ كَضَلا شَوَادَ دَايَ مَوْاتَنَ كَطَلَ رَشْتُهُ فُسْتُ ذَوُنا كَرَا كُفِيدُ مُهْذُهَ ذَرَفَنَ كَفَيَتْ كَضَلا شَوَالَا مَوْدَر as per sir